بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام fellow learners let's start today with lecture number 18 of the consumer banking اور جیسے کہ ہماری practice رہی ہے we'll have a brief recap before doing that of the previous lecture lecture number 17 اس lecture میں ہم نے conclude کیا تھا اپنے اس topic کو جو relationship banking کا topic تھا جس میں overall 6 components تھے اور ہم نے اس سے پریویس لیکچر میں چار کمپوننٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے اور آخری لیکچر میں ہم نے جو ریمیننگ دو تھے آئی ٹی ٹولز اور پرفارمنس مینجمنٹ وہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا ان ریلیشن شپ اپروچ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی وہ اہم تھی اور اس کو ہم نے تھوڑا سا وقت بھی دیا اور اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ جب ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ کی سبجیکٹ میں جو گروتھ کا آسپیکٹ ہے ریونیو گروتھ کا تو اس میں کون سے ایریاز ہیں جس کو پرسو کیا جائے اس میں بات شروع ہوئی تھی کہ آپ یا تو نئے کسٹمر ریکوائر کریں اس میں گروتھ لیں یا اگزسٹنگ کسٹمرز کا شیئر آف دا والیٹ جو ہے اس کو امپروف کریں اس کو انانس کریں اور اس کے اندر جو انٹیپ گولڈ سیگمنٹ کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس میں وہ کسٹمرز فال کرتے ہیں جن کا آپ کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹس جن کی نیڈس ان کے ریسورسز کے مطابق سرو نہیں ہو رہی اور بینکس جو ہیں ان کو ضرورت ہے کہ اس انٹیپڈ سورس کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے اس کے اندر تو اس کے لیے جو چیز سامنے آئی وہ تھی ریلیشن شپ اپروچ کی ریلیشن شپ اپروچ میں ہم نے جو چار کمپوننٹس کی بات شروع میں کی تھی اس میں اس کسٹمرس کے اس کو پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا سیگمنٹیشن کرنی تھی جس کے اندر ٹریگر پوائنٹس اور لیول آف ٹرسٹ اور ڈائلگ کا کانسیپٹ تھا اس کے بعد جو دوسرا جو اس کا کمپونیٹ تھا وہ پروڈکٹ اینڈ سروسز آفرنگ کے حوالے سے تھا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اسی سیگمنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے پروڈکٹس سرویس آفر کرنی ہے پھر تیسرا کمپونیٹ جو تھا وہ تھا کہ آپ نے اپنے آرگنائزیشن کو اسی طرح سٹرکچر کو آپ نے ری الائن کرنا ہے جس کے اندر ڈیڈیکیٹڈ مارکیٹنگ اور سیلس کی ٹیم کا کانسیپٹ تھا اس کے بعد اس میں چوتھا ایلیمنٹ تھا وے آف ورکنگ کا تھا جو کہ اہم تھا اور اس میں جو چیز امفاسائز کی گئی وہ یہ تھی کہ اٹ از میجر ٹرانسفارمیشنل ایفرٹ آن بینک ایک میجر چینج پروگرام تھا جس میں جو سارے کنسرن لوگ ہیں جس میں برانچز کا اسٹاف ہے ایڈوائزرز ہیں مینیجرز ہیں سیلس کی ٹیم ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی ری الائنڈ ود دی ریلیشن شپ اپروچ اور اس میں ظاہر ہے ایک جینون ایک ہیومن نیچر کے مطابق ہے کہ کنسرنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ چینج پروگرام جو آ رہا ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے اس کی ریمی اس کی امپلیکیشنز ہماری اوپر کیا ہو سکتی ہیں تو اس وے آف ورکنگ میں اس کو بھی ایک طرح سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح مینیجرس کو اور دوسرے جو ان کے ٹیم ممبرز ہوں آپ ان کو کس طرح کریں گے تو یہ چار کمپونیٹ تھے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ اس سے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے لیکن لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئی ٹی ٹول اور پرفارمنس مینجمنٹ کو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کی چیزیں شیئر کی آئی ٹی اور ٹول کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے انٹیگریٹڈ ویو آف دا کسٹمر کسٹمر کا جو کمپلیٹ پروفائل ہے ایز اے بینکر آپ کے سامنے ہونا چاہیے اس کی آبویس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آپ کو بتائی گئیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں کہ جب آپ کے پاس کسٹمر کا انٹائر پروفائل ہوگا آن این گوئنگ بیسس اس میں ساری ٹرانزیکشن کیپچر ہو, ہو رہی ہوں گی ٹرانزیکشن کی ہسٹری آ رہی ہوگی تو آپ جو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے کسٹمر کو اکارڈنگلی پروڈکٹس اور سروسز آفر کر سکیں یہ چیز بار بار کی گئی ہے کہ یہ جو ریلیشن ہے اس کے جو ڈائنامکس ہیں یہ ایور ایوالونگ ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ جو لائف اسٹیجز کے حوالے سے مختلف ٹریگر پوائنٹس کے ہم نے بات کی اس میں کسٹمر کی نیڈس ایوالو ہوتی رہتی ہیں تو اگر آپ کا انٹیگریٹڈ ویو ہے آپ ٹرانزیکشنس کے پیٹرنس کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے بیہیوئر کو ایک طرح سے واچ کر رہے ہیں تو جو آپ فیڈ بیک لے رہے اس سے اس یہ ہوگا کہ آپ کسٹمر کو پرو ایکٹیولی رسپانڈ کریں گے اور کسٹمر ویل فیل دا کانفیڈنٹ اینڈ ہز اور ہر لیول آف ٹرسٹ ویل اینانس کہ جی میرا بینکر جو ہے وہ کرنٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے میرے افیئرس کے ساتھ تو یہ جو آئی ٹی ٹولس کا کانسیپٹ یہ ہے پھر اس میں ساتھ ساتھ جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ یہ تھی کہ کسٹمر مختلف چینل یوز کرتے ہیں بعض کسٹمر جو اس سیگمنٹ میں فال کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پرسنل ون ٹو ون ایڈوائزر لیول کا پریفر کریں وہ سیلف سرویس کا جو ملٹا چینل کانسیپٹ ہے اس کو پریفر کرتے ہیں تو وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر کو یہ چوائس ملنی چاہیے کسٹمر کو آپ فورس نہ کریں جو پروڈکٹ پش کا کانسیپٹ ہے کہ جی یہ آپ دے رہے ہیں لیٹ دا کسٹمر ہیو دا چوائس ٹو اور دا پروڈکٹس اکارڈنگ ٹو ہز ہر لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ اس کو پوری طرح بریف کریں گے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کسٹمر کو اس کا الٹیمیٹلی کیا اس کا فائدہ ملے گا تو یہ جو آئی ٹی ٹولس کا کانسیپٹ تھا پھر اس میں ہم نے بات کی آرگنائزیشنل میموری کی میموری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ پوری پروفائل لیتے ہیں تو اس میں کسٹمر کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو مختلف چینلز میں استعمال کر رہا ہے آپ اس کی ڈیٹا کو کیپچر کر رہے ہیں اس کی ہسٹری لے رہے ہیں تو آپ اس کو بہتر سروس دے سکتے ہیں پروڈکٹس اپنے ٹیلر کر سکتے ہیں اور جو دوسرے سپورٹ فنکشنز ہیں جو دوسرے بینک ہیں جنہوں نے اس ریلیشن میں ایک اہم رول ادا کرنا ہے ان کو بھی وہ فیڈ بیک ملتی ہے اور سب سے اہم یہ ہے کہ جب آپ نئے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں جب نئے اس کے اوپر آتے ہیں تو یہ آپ کو جو آئی ٹی ٹولس ہیں اور آئی ٹی کا جو یہ ہے یہ آپ کو وہ ایک پلیٹفارم پرووائڈ کرتا ہے یہ آپ کو وہ سبسٹنس دیتا ہے جس کے بیسس پر آپ ایوالونگ نیڈس کے حوالے سے پروڈکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو یہ کانسیپٹ تھا اوورال جس میں آرگنائزیشنل میموری کی بات ہوئی جس میں ایک انٹیگریٹڈ ویو کی بات ہوئی اور سیل سرویس کا کانسیپٹ بھی تھا اس میں جو آخری آئٹم تھا وہ تھا پرفارمنس مینجمنٹ کا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں پانچ کمپوننٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے کسٹمر کے ساتھ یہ ان اے انٹرنل ایشو بینک کہ آپ جو کنسرنڈ اسٹاف ہے آپ اس کو کس حد تک کس طرح اور کس لیول پہ کمپنسٹ کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو اس میں ڈیلیوری الٹیمیٹلی دینی ہے ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی اور کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے اور کسٹمر کے ایکسپیرئنس کو پوزیٹو بنانا ہے اس کے لیے جو انسینٹو ہے اسٹاف کو جو اسٹاف اس میں انوالو ہے خاص طور پہ ایڈوائزر اور مینیجر اور اس کی ٹیم ان کے کی کیا ہیں تو یہاں یہ ضروری تھا کہ آپ اس پرفارمنس کو مینیج کریں آپ ان کو انسینٹوس کو جو کہ ٹریڈیشنل حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے کنزیومر بینکنگ میں آپ نے نمبر آف پروڈکٹ سیل کیے جو سیلز آپ کہہ لیں کہ جو والیوم ہے اس سے لنکڈ ہوتے ہیں اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں کانسیپٹ بہت براڈر ہے اٹس شارٹ ٹرم ایز ویل ایز لانگ ٹرم اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس این آن گوئنگ بیسس یہ صرف نمبرس کی گیم نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کنسرنڈ سٹاف ہے اور خاص طور پہ جو ایڈوائزر ہے وہ آن لائن بیسس پہ اپنے کسٹمر کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ جو اس کے ڈائلوگز ہو رہے ہیں جو اس کا ریویو پروسیس ہے اور پھر اس کا جو پورٹفولو اس نے ڈیولپ کیا ہے اس میں جو ریونیو کی جنریشن ہو رہی ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ کس حد تک اکارڈنگ تو دا بینک اسٹینڈرڈ ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ نے اپنے ایڈوائزر کو وہ فلیکسیبلٹی دی ہے پرائسنگ میں جو وہ بینک کے پیرامیٹرز کی میں رہتے ہوئے پرائسنگ ایڈجسٹ کر کے ودھ کوئک ڈسیزن میکنگ کسٹمر کو یہ ایک تاثر پرووائڈ کرے کہ یہ جو بینک کے اندر کام پروفیشنلی ہو رہا ہے اور آن ا ریئل ٹائم بیسز ہو رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے پھر آپ نے اپنی انٹرنل بینچ مارکنگ بھی ڈیولپ کرنی ہے جو کہ اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ جو لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور جو نوے نان پرفارمر ہیں ان کے اندر ایک کلیئر ڈفرنسیشن ہونی چاہیے اور کلیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈس ہیں یہ فالو کیے جائیں گے اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو اس کا یہ ریوارڈ ہوگا اور یہ اس کا نان ریوارڈ ہوگا اس لیے یہ دیکھا گیا ہے اور اکثر یہ چیز پریکٹیکلی بھی آبزرو کی گئی ہے کہ جب بینکس جو ہیں وہ اس چیز میں جب نہیں کیر کرتے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ اکراس دا بورڈ کیا ہے اور اس میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ کون اچھے اور نان پرفارمر اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے پرفارمر ہیں وہ ڈیمورائز یا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ کمپنسیشن مینجمنٹ کو بھی ایکولی باقی چاروں کمپوننٹس کے ساتھ مینج کیا جائے پانچ کمپوننٹ کے ساتھ کہ اس کا جو امپیکٹ ہے ریلیشن شپ اپروچ کا وہ اپٹمائز ہو سکے اور جو شیئر آف دا والٹ آف دا گولڈ سیگمنٹ ہے اس کو آپ اچیف کر سکیں اپنی ریونیو گروتھ کو بڑھا سکیں تو یہ ایک جو اپروچ تھی اس میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ وقت سرو کیا اور آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں اور ہم ان آگے چل کے بھی کچھ اور گروتھ پرسپیکٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین یہ چیز آپ کو ایمفسائز کی ہے کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو ڈفرنٹ پرسپیکٹوس آن ڈفرنٹ ٹاپکس اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ کنزیومر بینکنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ظاہر ہے ایک وائٹ سبجیکٹ ہے اور اس کی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو ہم نے ساتھ ساتھ بات کرنی بھی ہے لیکن اس کا جو انٹرنیشنل اس کا جو گلوبل کانسیپٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ چلانا ہے ظاہر آنکھیں بند کر کے نہیں اپنے لوکل سرکمسٹانس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے چلنا ہے تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں تو اس کانٹیکس میں پھر ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک پچھلے اس میں شروع کیا تھا وہ ایک سروے تھا جو کہ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنگ اور اکاؤنٹنگ فرم نے کیا تھا اور اس میں دو سو ایک انسٹیٹیوشنس آل اوور افریقہ ایشیا اور نارتھ امریکہ وہ اس سروے کے اس میں ایکزیکٹو ریسپونڈنٹ تھے ان کے انٹرویوز ہوئے ان کو کوشچنرز بھیجے گئے اور اس میں ان کو ظاہر ہے ان سے رسپانس لے کے اس سروے کی فائنڈنگز پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور ایک چیز ہم نے آپ کو واضح کی تھی کہ یہ سروس جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے ظاہر ہے یہ سروس جو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ہائیلی پروفیشنل کمپنیز کرتی ہیں ان کی ڈیڈیکیٹڈ انڈسٹریز کی ٹیم ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے اور اس میں جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ دے ہیو اے فنگر آن دی پلس آف دا انڈسٹری تو یہ جو وہ پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایز کمپلیمنٹ uh, کرتا ہے یہ ہماری تھیورٹیکل نالج کو اور ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کل کو انشاءاللہ شاء آپ لوگ بھی جب پریکٹیکل uh, فیلڈ میں جائیں گے تو آپ اسی سچویشن سے دو ہوں گے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وین ربر میٹس دا روڈ یہ کانسیپٹ ہے کہ جب ایکچول آپ گیمز سچویشن جس کو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جب آپ انوالو ہوں گے تو پھر آپ کو ان چیز کی ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو وہ سروے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو شروع میں جو چیلنجز اور گروتھ کی بات کی اور اس میں کیا چیلنجز ہیں کیا امپیڈیمنٹس ہیں اس میں جو امپارٹینٹ جو پہلی چیز تھی وہ کمپٹیشن کے حوالے سے تھی اور کمپٹیشن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ دیر از اے کمپٹیشن ان دا گروتھ آپ اکیلے نہیں ہیں یو گو for a competitive advantage آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی انڈسٹری level لیول کیا ہے آپ اس میں کہاں فال کرتے ہیں مارکیٹ شیئر کے حوالے سے کنزومر بینکن اور بینک ان جرنل آپ کہاں ہیں اور آپ کا مارکیٹ شیئر کیا ہے یا کس پرٹیکولر سیگمنٹ میں آپ کے پاس ایک نیچ ہے جس کو آپ ایکسپلوئڈ کر کے اس کمپٹیشن کو میں اپنے آپ کو آگے لا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا تھا وہ تھا رسک کا ایلیمنٹ اکنامک ایز ویل اور مڈ ٹو تھاؤزنڈ سیون کرائسس کے بعد سے لے کر اب تک اور آنے والے وقتوں میں یہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر کسی حد تک آپ یہ کہہ لیں کہ اور کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کے اندر اور زیادہ اس کی امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی سگنیفیکینس بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پولیٹیکل اور اکنامک رسک کا جو فیکٹر ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ نے ایز اے بینکر جو بینک ہیں آل اوور دا ورلڈ ایون ان پاکستان are taking into consideration کہ جی یہ رسک فیکٹر کو آپ کس طرح انکارپوریٹ کریں اپنی پالیسیز کے اندر ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایون ڈسائڈنگ وتھ پروڈکٹس وتھ سیگمنٹس وتھ جیوگرفی یا آپ کا جو ایون اسٹرکچرل ایلیمنٹ ہے یا ایون آپ کا جو بزنس ماڈل کا کانسپٹ ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا اور اس میں اندر جو آپریشنل ماڈل ہے اس میں بھی کے جو سپورٹ فنکشنز ہیں وہ اس فیکٹر کو کس تک انکارپوریٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ جو کہ اس سے کسی حد تک لینڈ ہے وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کی ہم نے بات کی کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بھی اب وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور یہاں یہ کہنا ضروری ہوگا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بھئی ریگولیشنز آ جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی انویشن، فلیکسیبلٹی فریڈم جو فری مارکیٹ کی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی یہ تاثر کو ایک طرح سے دور کرنے کی ضرورت ہے اب یہ آج اس پہ بہت چل رہی ہے کہ یا ریگولیٹرس یا ریگولیشنز واقعی ایک طرح سے کانسٹرینس ڈال دیتے ہیں گروتھ اور پروگرس میں یا اس کو جو یہ وقت کی ضرورت ہے اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے کیا ہم اس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ویسے ہی فلیکسیبل ویسے ہی انوویٹو اور ویسے ہی آنٹرپرونر بنا سکتے ہیں یہ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ جی یہ مینجمنٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر کاسٹ فیکٹر آ جاتا ہے کاسٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو جو آپریشنز ہیں وہ پروفیٹیبل نہیں رہتے تو یہ ایک مینٹل ماڈل جو ہم نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور بعد میں بھی کوئی مینٹل ماڈل کی بات ہے کہ ہم ٹرینڈس کو اور ایونٹس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے تاکہ ہم اپنے میٹل مینٹل ماڈل کو چینج تو کریں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ریگولیشنس کو اندر رہتے ہوئے اور جو کہ مثالیں موجود ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہوئے بھی آپ اتنے ہی فلیکسیبل اتنے ہی انوویٹو اور اتنے ہی آپ انٹرپرونرشپ کے اسپریٹ کو فالو کر سکتے ہیں تو یہ تین ایلیمنٹس تھے اس کے بعد ہم نے بات شروع کی تھی چیلنجز کے حوالے ڈیموگرافک شفٹس کی کہ جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور امریکہ میں جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ جو بیبی بومرز ہیں کہ جو آپ ریٹائرمنٹ ایج پہ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹو دی ٹریلین ڈالر کہ فنڈز کی فلو ہوگی کہ جو کہ اس فائنینشیل مارکیٹ میں اور بینکنگ سیکٹر کے اندر ایک طرح سے جنریٹ ہوگی اور ایک دس از سچ اے ہیوج اماؤنٹ اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں کہ اس کی یوسیج کیا ہوگا اس کی ایپلیکیشن کہاں ہوگی اور اس کے الٹیمیٹ جو پلیئرز ہوں گے اس کے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کا اس میں کیا کیا اس میں انوالومنٹ ہوگی تو ہم نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا اس کی اپلیکیشن یا اس کی ریلیونس پاکستان میں بھی ہے یا نہیں تو یقیناً ہے اس میں جو اہم چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہوں یورپ میں ہوں یا جاپان میں ہو ہم اپنے آپ کو ان سے الوف نہیں رکھ سکتے اپنی آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے ہم نے پاکستان کے سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ٹرینڈ سے ان ایونٹ سے اور ان جو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو ایک طرح سے لرن کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں جو ہم اپنے ہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کانٹیکس میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم ریٹائرمنٹ کی بات کی اور یہ ظاہر ہے ایک ڈیموکرافک شفٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے ہاں نہیں ہے وہ بالکل ہے ہم آگے چل کے ایک انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی اگلے لیکچر میں انڈیا کا جو لینڈسکیپ ہے کنزیومر بینکنگ کا اس میں یہ چیز ہائی لائٹ ہوگی لیکن ہمارے ہاں ہم یہ دیکھیں کہ یس yes, ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہے نا اب جو ایک اربنازیشن کا کانسیپٹ ہے لٹریسی ریٹ کے بڑھنے کا کانسیپٹ ہے وہ ایک ڈیموگرافک شفٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کیا وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیموگرافک شفٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جب ہم بینکنگ کی بات کریں اور خاص طور پہ کنزیومر کنزیومر اگین ایٹ دی اینڈ آف دا وچ از یو کین سے از دی ہیلم آف افیئرز جو کہ آپ کا ایک سینٹر سینٹرل uh, فگر ہے اس کے اندر تو یہ ڈیموگرافک shift بھی اسی حوالے سے ہے تو ضرورت ہے بینکوں کو اپنے آپ کو پالیسیز کو اسی حساب سے الائن کرنے کی تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ جو آج سے پانچ سال پہلے یا آج سے دس سال پہلے کی سچویشن ایز اٹ از ہے تھنگز آر چینجنگ پولیٹیکلی اکنامیکلی انوائرمنٹ جو ہے ڈیموگرافک وہ shift آ رہی ہے تو جو پاکستان میں جو بینکس ہیں ان کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی تو وہ اس چیز کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے اس کو فالو کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم چیز ہے اس سروے کے اندر جو سامنے آئی اور ابھی پاکستان میں اس کی اپلیکیشن بہت کم ہے لیکن خیال یہ ہے اور جو ریسرچ اینڈ سٹڈیز اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس چیز کا آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ ہوگا اور فلرش کرے گا اور گرو کرے گا وہ ہے انشورنس کا کانسیپٹ اس لیے کہ دیکھیں جو فائنینشیل جو سروسز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف بینکنگ کی سروسز آ جاتی ہیں لیکن جو باہر ایک کانسیپٹ ہے فائنینشیل سروسز کا اس میں انشورنس کا ایک اہم رول ہے انشورنس ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے فائنینشیل سروسز کا اور باہر تو اس کا اب کلوز لنکیجز ہو گیا ہے بینکنگ سروسز کے ساتھ انشورنس کا تو وائی ناٹ ان پاکستان اور جو ایمرجنگ مارکیٹ خاص طور پہ چائنا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے نان لائف انشورنس کا کانسیپٹ بہت اب آگے آ رہا ہے اور یہ فگر شو کرتی ہیں کہ وہاں پر اس کی گروتھ پچھلے سالوں میں سکسٹین پرسنٹ تک ہوئی ہے جبکہ ان کی جی ٹی بی گروتھ جو ہے وہ صرف آٹھ پرسنٹ ہے یہ نان لائف انشورنس کانسیپٹ کیا ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں اور فیملیئر ہیں ہمارے یہاں صرف لائف انشورنس کی بات ہوتی ہے کہ جی لائف انشور کر لو پریمیم دے دو اور ایٹ دی اینڈ آف دا دس آپ کو اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ ملتا ہے اور آپ کو پیریاڈک پیمیم پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں نان لائف انشورنس کا کانسیپٹ اس سے ہٹ کر ہے کہ اینی ادر ایونٹس اب جب ڈیموگرافک شفٹس ہو رہی ہیں لوگوں کا لائف اسٹائلس چینج ہو رہے ہیں لوگ مختلف ایسٹس جو ہیں وہ اکوائر کر رہے ہیں تو اس میں اس حوالے سے جو کیش فلو کی پروٹیکشن ہے لائف اسٹائل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب لوگ انشورنس کوریج لے رہے ہیں لوگ تیار ہیں پریمیم پے کرنے کے لیے تاکہ وہ یہ جو نیا لائف اسٹائل ہے یہ نیا جو ان کے ایکوزیشن آف ایسیٹس ہیں جو اس کے حوالے سے جو کیش فلوز ہیں اس کو کس حد تک اب ظاہر ہے اس میں بھی جو انشورنس کمپنیاں ہیں دے آر ویری پرو ایکٹیو دے آر ویری انوویٹو دے آر اکارڈنگلی ڈیولپنگ دا پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو سوٹ دیز چینجنگ نیڈس آف دا کسٹمرس فار نان لائف انشورنس ایریاز تو یہ پاکستان میں بھی uh, وقت کے ساتھ یہ بھی آ جائے گا اور ٹھیک ہے ابھی ہمارے ریگولیشنس بینکنگ کو اور انشورنس کو انٹیگریٹ ہونے میں شاید allow نہیں کرتے لیکن جس طرح ہمارا uh, regulatory bodies ہیں خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس they are پی proactive in these پرو they are always looking into these areas where these financial services including banking and insurance how they can be in a way uh, sort of link, uh, linkage اے کیا جائے اور اس کے اندر کس طرح ان کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا جائے تو جو کہ پھر جو ایک لوکل پاپولیشن ہے کہ جو آپ کی جنرل افلوئنٹ یا جو دوسرا ماسز ہیں جو کہ ڈیموگرافک شفٹ کا حصہ ہیں اور ایون دوست جو آپ کہہ لیں کہ ایک بیس آف دا پیرامڈ کا کانسیپٹ ہے اکنامک پیرامڈ کا جو اس میں فال کرتے ہیں فائنینشیل سروسز کی بینیفٹس ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو اسی طرح سے دیکھا جائے اور ظاہر ہے جو بینکس کی جو ایک آپ کہہ لیں ہے یا بینکنگ سیکٹر کے وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جو پالیسی میکرز ہیں یا ڈسیجن میکرز ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے لائیو ہیں اینڈ دے آر کانسٹنٹلی ہیونگ میٹنگس ڈسکشنس آن ویریس فورمس اس میں چیمبر آف کامرس بھی انوالو ہیں مختلف شہروں کے دے آر پلینگ اے ویری ایکٹیو رول ان دیٹ تاکہ الٹیمیٹلی جو جو ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ بات کی تھی فائنینشیل ایکسکلوژن کی کہ جب تک اکنامک ڈیولپمنٹ جی ڈی پی گروتھ اکنامک پراسپیرٹی میں جتنے میکسیمم لوگ اس کے دائریکٹ اس کار میں نہیں آئیں گے جو بینکنگ اینڈ فائنینشل سروسز ہے اس کا بینفٹ نہیں ہوگا جو اس میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کی گئی تھی ایز کمپیئر ٹو پیئر گروپ ایون اس میں انڈیا شامل ہے اس کے اندر آپ انڈونیشیا کو ملیشیا کو اور تھا کو بھی لیتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ ریشو ہمارے مقابلے میں کافی زیادہ ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے اس فائنشیل ایکسکلوژن کو کس حد تک ہم منیمائز کر سکتے ہیں اوور اے پیریڈ ایلیمینٹ کرنا تو بات کی بات ہے لیکن دیر شوڈ بی اے کنسرٹیڈ ایف ٹو ایٹ لیسٹ مینیمائز اینڈ ریڈیوس دس فائنینشیل ایکسکلوژن تو یہ چیز جو جب سامنے آتی ہے تو اس میں پھر ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے بینکس ہیں وہ کس حد تک ایکٹیو ہیں دے شوڈ ناٹ بی ڈپینڈنٹ آن دا ریگولیٹری باڈیز اونلی they should come up with some suggestion they should like we have just mentioned should be ان constant uh, search for these things and there should be a collaborative efforts on their part and along with the regulatory bodies اور جو دوسرے اداروں کا پلیٹ فارمس کا ہم نے ذکر کیا چیمبر آف کامرس کا کہ وہ لوگ سب مل کے اس چیز کو کریں تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے جو بینکس ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو اوورال پیٹرن ہے اوورال جو سپیکٹرم ہے فائنینشیل سروسز کا اب اس کا رخ کس طرف ہے اور کیا ہم جو دنیا کا جو ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں یا ہم نے آپ کو جس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں ایک شیل کے اندر بند کر لیا ہے یا ہم ککون جو ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ بہت ضرورت ہے اور جہاں تک پاکستان کا بینکنگ سیکٹر اور ادروائز از آن اے ویری ہیلدنگ فٹنگ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اس میں بھی یہ چیز ہائی کی گئی تھی کہ اگر ہم صرف کنزیومر بینکنگ کے آسپیکٹ کو لیں تو یہ ایک اس کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے اس کے اندر جو دوسری جگہوں پہ سارٹ آف چیلنجز ہیں جو ان کا لیول ہے یا جو ان کا ایکسٹینٹ ہے وہ پاکستان میں اتنا نہیں ہے اس میں گروتھ پوٹینشیل کیا ہے جو پاکستان کا ہاؤس سیکٹر ہے جہاں ابھی ہم نے بات کی ڈیموگرافک شفٹ کی Is the تو ہاؤس ہولڈ سیکٹر از دا فاؤنڈیشن تو ہاؤس ہولڈ سیکٹر کے اندر کتنی گروتھ پوٹینشیل ہے اس میں سیونگس کی ہم نے بات کی تھی اس میں سیونگ اسکیمس کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کی تھی اس میں اسٹاک چینج میں انویسٹمنٹس کی بات کی تھی تو جو پاکستان کا ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے وہ بہت ایک ہیلدی فوٹنگ پہ ہے تو اس کو اگر یہ جو ہمارا کنزیومر بینکنگ کا سیکٹر ہے آل یعنی جو بینکس اس کے اندر انوالو ہیں جو ایکٹیو ہیں اس کو کس حد تک وہ دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی وتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس سی سی پی تو جب یہ ہم اس چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے بینکوں کو اس حوالے سے جو ایک یہ اسٹڈی ہوئی ہے اس اسٹڈی کے اندر جو کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں پاکستان کے بینک اس کو کس حد تک ایڈاپٹ کر سکتے ہیں یا کس حد تک اس سے وہ ایک لیسن لے سکتے ہیں تو اب اس میں جو ایک چیز ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹڈی کا کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ دیر آر سکس امپیرمیٹوس امپیریمیٹوز کا مقصد یہ ہے بتانا الٹیمیٹلی کنکلوژن تھا کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کامن ڈینومنیٹر ہے کامن فیکٹر ہے بیٹ اٹ فائنینشیل کرائسز بیٹ بفور دیٹ پیریڈ اور ایون آفٹر دیٹ یہ وہ امپیریٹوز ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ایک طرح سے ان کی وہ ہوتی ہے تو اس کو ایک طرح سے فوکس کرنا یا ایٹ extent ٹو دی ایکسٹینٹ آف فالوئنگ یور ڈیولپنگ یور پالیسیز فالوئنگ دوز پالیسیز آن دوز لائن ول بی اینیبل دا بینکس ٹو ایٹ لیسٹ موو فارورڈ اور اس میں یہ ہوگا کہ جو اپورچونیٹیز اویلیبل ہیں اور دیکھیے یہاں ایک چیز تو بار بار مینشن کیا جاتا ہے کہ ہم جب بینکنگ سیکٹر کی اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں کنزیومر کے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ اس کی اپورچونٹیز کا بینیفٹ بینکس کو ملے گا ہم نے اس چیز کو بہرا آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب ایک بینکنگ سیکٹر جو گرو کر رہا ہے اور وہ ایک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے جس میں امپرومنٹ ان لائف اسٹائلز ہیں لونگ اسٹینڈرڈس ہیں تو یہ ایک اوور جو ایک اکانومی ہے اوور ایک پاپولیشن کا جو ایک ہائر لونگ اسٹینڈرڈز ہیں اور ایک ویلبنگ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ بھی ہے کیونکہ بینکس جو ہیں وہ اس سسٹم سے باہر نہیں ہیں تو ہم اگر سسٹمس کی بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کا حصہ ہے تو اس میں وہ بینیفٹ صرف ون وے نہیں ہے اٹس اے ٹو وے ایٹریٹو پروسیس اور ظاہر ہے بینکس جب بینیفٹس لیتے ہیں ناٹ ایٹ دی ایکسپینسو بٹ آئی تھنک اٹس اے تھنگ وچ از شیئرڈ جوائنٹلی اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے جو فائدے ہیں یا آپ کہہ کہ جو اس کا اوور آل امپیکٹ آتا ہے وہ ایک ویلبیئنگ آف دا سوسائٹی پہ اور ظاہر ہے ویسے بھی بینکس کو apart from their own economic gains کہہ لیں یا profitability کی بات کر لیں یا financial performance کی بات کر لیں they are in a way part of that situation کہ جی ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کریں گے اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے یا ان کو یہیں رہنا چاہیے یا صرف جسے کہتے ہیں نا فالوئر بنے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بینکس جو ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوں اب ہم جب اس امپیریٹو کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا امپیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ بینک شوڈ ہیو اے پراپر پلاننگ ٹو پرسو ٹو ڈیولپ دا پالیسیز یہ ون آف بیس پہ جسے کہتے ہیں نا آف دا کف نہیں ہونی چاہیے کہ جی اچھا آج آپ نے سوچا کل امپلیمنٹ کر دیا اس کے اندر پراپر ریسرچ ہونی چاہیے انالیسز ہونی چاہیے اور یہ ڈیٹرمنٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہم اگر چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اوور آل کیا ہوگا کیا جو اس وقت انوائرمنٹ ہے کنڈیوسو ہے یا نہیں یا آنے والا وقت اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ پالیسی سکسیزفل ہوں گی یا نہیں تو اس کو جو ضرورت ہے کہ پروپر پلاننگ کی انالسس کی اور اس کے بعد اس انالسس کی فائنڈنگس کو اپنی پالیسیز میں امپلیمنٹ کرنے کی اینڈ اکارڈنگلی آپ اپنی جو پھر کہہ لیں کہ جو آپ کا اسٹرکچر ہے آپ کا جو بزنس ماڈل ہے پروڈکٹس ڈیولپمنٹ ہے آپ کے آپریشن جو سپورٹ ہیں ان سب کو آپ نے اس کے اندر لے کے آنا ہے اور ایک چیز کا اور بھی یہاں خیال رکھیں ہم جب ہم پاکستانی بینک کے کانٹیکٹس کو ذہن میں رکھیں گے کہ بعض دفعہ یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اگر آپ یہ پروسیس اس طرح اڈاپٹ کریں گے تو یہ سلو پروسیس ہے یہ دیکھا گیا ہے دے آر آر پریکٹیکل ایگزامپلس آل اوور دا کہ بینکس نے اپنی ان پالیسیز کو ریسرچ اور انالسس کے بعد بہت اسپیڈ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا اسپیڈ از وائٹل اس لیے کہ جب ہم کمپیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نو بڈی سٹنگ آئیڈل کمپیٹیٹو ورلڈ میں ہر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسی ایکسیکیوشن کی اسپیڈ امپورٹنٹ ہے اور اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں آپ انالیس کریں جہاں آپ اس چیز کو پراپر پلاننگ کریں لیکن اسپیٹ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اسپیٹ کا ایلیمنٹ مس نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ بینکس جو اس کا میجر بینکس ہیں اب اس میں جو نیولی پرائیویٹائز بینکس جو آئے ہیں ان کا بھی ہے لیکن جو پاکستان کے میجر پرائیویٹ چار یا پانچ بینکس ہیں جو ان اے اب پرائیویٹائز سب ہو گئے ہیں دے ہیو اے ہیوج پوٹینشیل اس لیے کہ ان کے پاس ایک اہم فرنچائز ہے ان کے پاس جو فرینچائز ہے ان کا نام ایسا ہے کہ ایک جو فنامنا ہم بینکنگ سیکٹر میں اکثر ذکر کرتے ہیں واک ان کا ہے کہ آپ کو بغیر کسی مارکیٹنگ ایفرٹس کے بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ کمپین کے کسٹمر آپ کے پاس آ کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو ایک ایلیمنٹ آف واک ان کسٹمرز ہے اس کو کس حد تک اس طرح پالیسیز بنا کے اس طرح انالائز کر کے ڈیولپ کیا جائے ان کے پاس چونکہ فرینچائز ہے ان کے پاس نیٹ ورک ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں ان کے پاس ہیوج کسٹمر بیس ہے دے آر ڈیفینیٹلی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو لیوریج دوز ریسورسز اور ہم ذہن میں رکھیں نے بزنس ماڈل کے کانسیپٹ کو کہ اس ریسورسز کو جس میں ان کا کمپیٹینسیز ہیں ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے کور پروسیسز ہیں ان کو اگر اس طرح کمبائن کریں کہ وہ اس کے اندر اس کو وہ لا کے اور ایکسیکیوٹ کریں اور آپ یہ کہیں کہ اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر کنزیومرس کو اور کسٹمر کو ہوگا نیکسٹ آئٹم جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک ویژل تھنکنگ کہ جی یہ ہونا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہو رہا یہ تو بہت آسان ہے ریئلسٹک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ واٹ یو کین ڈو ریئلسٹکلی اگین ود ان یور پیرامیٹرس ود ان یور انوائرمنٹ ود یور یا آپ اوور اسٹریس تو نہیں کر رہے اور what you can do اور where you can go یہ بہت important ہے اور اس میں بات وہی آتی ہے کہ آپ نے اگر نئے پروڈکٹس ڈیولپ کرنے ہیں تو اس پروڈکٹس کی نیچر کیا ہوگی آپ نے نئے سیگمنٹیشن کرنی ہے تو وہ سیگمنٹیشن کیا ہوگی ہم یہاں اس وقت بات کر رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹیشن ہو گئی تو اس میں سیگمنٹیشن ایشو کو کیوں آگے لایا جائے دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے ود ان دیٹ سیگمنٹ دے ٹاف سب سیگمنٹیشنس اگر آپ کو ایک پچھلے لیکچر کی کچھ آپ کریں گے تو ہم نے وہاں یہی بات کی تھی کہ سیگمنٹیشن اپروچ کے اندر بھی بڑی انوویشنس ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب آپ نے کنزیومرس کو سیگمنٹ کر دیا کہ اچھا جی یہ کنزیومرس ہیں یہ ہے تو اس کے اندر پھر انکم level کے حوالے سے اس میں پھر جیوگرافی کے حوالے سے اس میں پھر ایتھنک ویلیوز کے حوالے سے ethnic پریکٹیسز کے حوالے سے اور مختلف جو وہ چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک کہ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چاہے وہ سیگمنٹیشن ہو چاہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو یا ایکسپینشن ان ٹو نیو کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد جو تیسرا ایریا ہے اہم جو ہے وہ ہے اسٹیئنگ کلوز ٹو دا کسٹمر یہ اگین اس سروے کی فائنڈنگس تھیں اور یہ باہرہ مینشن کیا گیا ہے اور یہ بعض دفعہ کلیشے لگتا ہے کہ جی آپ کسٹمر سروس کی کسٹمر کے ساتھ آپ کریب ہو جائیں اور کسٹمر کا آپ خیال رکھیں یہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے بیانڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وین وی سے کلوز ٹو دا کسٹمر اس کا مقصد کیا ہے دیکھیے جب آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں اور گروتھ کا فوکس آپ کا ایز اے اینٹی ایز اے بزنس آرگنائزیشن یہ ہے تو اس میں آپ کا جو فوکس ہوگا وہ کسٹمر سے ہٹنا نہیں چاہیے کیونکہ دیکھیے کسٹمر ہی الٹیمیٹلی اس آپ کی جو گروتھ ہے جو آپ کے ریونیو جنریشن ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ریونیو جنریٹ کرنے ہیں یا آپ نے نیٹ آپریٹنگ انکم کی بات کرنی یا آپ نے ایسیٹس انڈر مینجمنٹ بات کرنے ہیں تو جو کامن میں فیکٹر ہے وہ کسٹمر ہے تو یو ہیو ٹو ریمین ان ٹچ ود دا کسٹمر اینڈ شوڈ ناٹ لوز فوکس آن دیٹ اسٹے کلوز ٹو دا کسٹمر یہ اہم فیکٹر ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ناٹ only کہ you are going to acquire new customers you are doing your this new product development اینڈ اکوائرنگ نیو کسٹمرز دا ایگزسٹنگ کسٹمرس کا satisfaction level ہے جو ہم نے ریلیشن کی اپروچ میں بھی ڈسکس کیا آپ کے ساتھ وہ آپ کو ریفرنس دیتا ہے جو آپ کے موجودہ کسٹمر اگر آپ سے سیٹسفائڈ ہیں تو وہ اس سیٹسفیکشن کی بنا پر اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو اور اپنے جو اکوائنٹنسز ہیں ان کو آپ کا بینک کا نام ریفر کرتے ہیں تو اف یو آر سو کلوز ٹو دا کسٹمر تو کسٹمر آپ کا ایک طرح سے ایڈوکیٹ بن جاتا ہے آپ کے بینک کے اس کے لیے اور اٹ پرووائڈ یو شارٹ آف دس از اے ہڈن سورس فار یو سو دیٹ یو کین ٹیک ایڈوانٹیج کہ اگر آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کے ساتھ سیٹسفائڈ ہے آپ کی سروسز کے ساتھ سیٹسفائڈ ہے تو آپ کس حد تک اس چیز کو ایکسپلوئڈ کر رہے ہیں یا اس چیز کو آپٹمائز کر رہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ جو ہیں وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ایکسپینشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو کلوز ٹو دا کسٹمر ہے یہ ایک اہم ایریا ہے اور اس کو بھی گروتھ کا جب ایجنڈا کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ نہ ہو کہ کسٹمر کا فوکس لوز کر دیں آپ نے سائملٹینیسلی اس فوکس کو بھی رکھنا ہے نیکسٹ آئٹم جو اس کے اندر ہے وہ ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی بار بار یہ سامنے آتی ہے اور بار بار اس چیز کا ذکر ہوتا ہے یہاں اگین آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم رول ہے اور ہم نے شاید اس کو اوور ایمفرسائز بھی کیا ہے لیکن جب سی آر ایم کا جو کانسیپٹ ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ اس میں ٹیکنالوجی از این اینیبلر ٹھیک ہے آپ کا ہیومن فیکٹر امپورٹنٹ ضرور ہے لیکن جب تک آپ ٹیکنالوجی کے فیکٹر کو اس کے اندر اس طرح بلٹ ان نہیں کریں گے اس کو اس طرح لے کے نہیں آئیں گے کہ جو ضرورت ہے جب ہم نے بات کی تھی کسٹمر پروفائل کی کسٹمر کے ایک طرح سے وہ انٹیگریٹڈ ویو کی تو اس میں ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹیکنالوجی کو بلائنڈلی فالو نہ کیا جائے ٹیکنالوجی کو یہ نہ لیا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں بینک نے کیا تو ہم بھی اس چیز کو کر دیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس حد تک آپ کی ایفیشنسی کو امپروو کرتی ہے کس حد تک کسٹمر کی جو پازیٹو جو ایکسپیرئنس ہے ان کو انفورس کرتی ہے انہانس کرتی ہے تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہے اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بینکس ہیں انہوں نے اس کی طرف چونکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں انہوں نے اس آئی ٹی فیکٹر کو کافی اہمیت دی ہے اور دی آر ان دی پروسیس آف ٹرانسفارمنگ دی آر آئی ٹی اسٹرکچر ان کے بڑی ڈیڈیکیٹیڈ ہیں جو سسٹمز ہیں سیٹ اپ ہیں اور وہ وقت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں بلکہ دے برنگنگ ان اینٹائرلی نیو سسٹمس آف آئی ٹی ان order ٹو امپروو دی ایفیشئنسی اینڈ دا کسٹمر سروس یہاں جو اہم چیز ہے وہ یہ صرف نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آپریشنل ایفیشنسی امپروو کرنی ہے بلکہ کسٹمر سروس کا جو ایلیمنٹ ہے آئی ٹی کے والے سے وہ بھی ظاہر ہے اس کے اندر کیپچر ہو جاتا ہے تو آئی ٹی کے فیکٹر کو بھی مد نظر آپ نے رکھنا ہے اور اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اچھا جب ہم اڈیپٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ہم نے جب بات کی تھی آپ کے ساتھ تو اس میں یاد رکھیے کہ کچھ اور انڈسٹریز ہیں جس کو آپ نے ایگزامپل کے طور پر لینا ہے کہ وہ کس طرح اڈیپٹیبل ہوتی ہیں وہ کس طرح کسٹمر نیڈس کو پرویکٹیولی ریسپان کرتی ہیں اور اسی حساب سے اپنے پروڈکٹس کو اور سروسز کو جو ٹیلر کرتی ہیں مثال ہے میوزک کی اور فیشن انڈسٹری کی اگر آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دوسری انڈسٹریز جن کے یہاں بہت تیزی سے انوویشن ہوتی ہے یا وہ لوگ بہت آپ کہہ لیں کہ ریپڈلی چیزوں کو کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں بینکنگ سیکٹر جو ہے جو بینکنگ انڈسٹری ہے کو فالو اس جو مثال ہے وہ میوزک اور فیشن انڈسٹری کی ہے کہ جہاں بہت کہہ رہے ہیں تیزی کے ساتھ فیشنز اور میوزک میں جو ٹرینڈس بدلتے ہیں اور ان انڈسٹری کے جو پلیئر ہیں جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ اکارڈنگلی اپنے کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کے مطابق سروسز اور پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں یہ بینکنگ سیکٹر چاہے پاکستان میں نہیں بلکہ گلوبلی ایک تاثر ہے کہ بینکنگ سیکٹر وہ ہے جو کہ بہت چینجز کو آپ کہہ لیں کہ یہ پریمیٹو اسٹائل میں یہ ورک کرتا ہے اور یہ اس چینجز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یہ تاثر وقت کے ساتھ چینج ہو رہا ہے اور جو ایونٹس آئے ہیں اور مینی انہوں نے اس چیز کی طرف بہت واضح اشارے دیے ہیں کہ بینکنگ انڈسٹری کو بھی اسی طرح پرو ایکٹیو اور رسپون ہونے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس میں ایک فیکٹر ہے جو کہ ایٹ ٹائم ایکسکیوز بن جاتا ہے کہ جی ہمارا یہ جو ایریا ہے بینکنگ کا فائنینشیل سروسز کا سینسٹیو ہے اس کے اندر اس کے پیرامیٹرس ڈفرنٹ ہیں فائن اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن ضرورت اس چیز کی دیکھی گئی ہے کہ بینکرز جو ہیں دے ان اے وے آپ یہ کہہ لیں کہ کور تلاش کرتے ہیں not to be پرو not to be innovative اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ مثالیں ہم سامنے رکھیں اور بھی کچھ مثالیں ہیں کہ جہاں بہت ریگولر بیسس پہ وہ ہوتی ہے تو بینکرز کو آنے والے وقتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انوویٹو ہونے کی ضرورت ہے انوویشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے اگین بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا کنزیومر بینکنگ میں بڑا عمل دخل ہے اور انشاءاللہ ہماری اگلے کچھ لیکچرز میں کوشش ہوگی کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ کچھ ٹائم انوویشن کی طرف دیں مختلف حوالے سے ہم نے شروع میں ایک جنرل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا انوویشن آف دا بزنس ماڈل لیکن اب جو اس کے اندر کچھ ایریاز ہیں انویشن کے کس طرح اس کے اندر جو اپلیکیشنس ہوئی ہیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے شیئر کرنے کی تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اب انویشن کا جو آتا ہے آپ اپنی جہاں اسٹرینتھ ہے اس کو آپ انوویٹ کرنے کی کوشش کریں ایکسپیریمنٹ ظاہر ہے ایٹ ٹائمز کنسیڈر ٹو بی ایکسپینسو ایٹ ٹائمز دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی شارٹ آف ڈینجرس ایٹ ٹائمز دے آر کنسیڈر کہ یار یہ کہیں فیلئر ہو گیا تو وہ ہوگا نہیں دیکھنا اس چیز کو ہے کن ایریا میں اسٹرینتھ ہے پاکستان کے جو بینکس ہیں یا پھر میں ان کو اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں اور اس سروے کے جو امپیرٹیوز ہیں اور جو اس کی فائنڈنگز ہیں اس کو پاکستان کے کانٹیکٹس میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو اس میں بتایا جائے کہ اس کا کانٹیکٹ کس طرح پاکستان کس میں آتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب انوویشن کی بات کی تو جو ایریاز آف اسٹرینتھ ہیں خاص طور پہ جو میجر بینکس ہیں ان کے ایریا آف اسٹرینتھ ہیں ان کا لارج فرنچائز ہے ان کا برانچ نیٹ ورک ہے ان کے ہی جو ریسورسز ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا جو آپ کہہ لیں کہ جہاں کچھ ایریاز میں ان کی کاسٹ زیادہ ہے ان کی فنڈنگ کاسٹ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو نیو بینکس نیو پرائیویٹ بینکس ان کا کہ وائڈ کسٹمر بیس ہے ان کا ڈپازٹ مکس جو ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے ان کی فنڈنگ کاسٹ جو اتنی لو ہے کہ دے کین افورڈ ٹو ایکسپریمنٹ اینڈ produce such products and price them in such a way so that they can avail the advantage اس لیے کہ ابھی وہ اس ایڈوانٹیج کو جو ان کو کاسٹ کی ہے فنڈنگ کاسٹ کی ہے اس کو فرنکلی اویل نہیں کر رہے وہ اس کو ایک طرح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے وہ ایک طرح سے ویسٹ ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نئے بینکوں کی طرف آئے تو کیا نئے banks جو ہیں نئے پرائیویٹ بینکس جو ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں نہیں ان کو ایڈوانٹیج کس چیز کی ہے ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا کوئی لیگیسی سسٹمز یا لیگیسی کلچر نہیں ہے ان کے ساتھ دے کین اسٹارٹ فریش جو یہ ایڈوانٹیج ہے ان کو ایز کمپیئر ٹو میجر پلیئرز آف دا آور بینکنگ انڈسٹری جن کے اندر لیگیسی سسٹمز ہیں اور جس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ کلچر چینج بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور جو ان کے لوگ ہیں وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے ہیں ان کو وقت لگ رہا ہے تو لیکن جو ہم جب اسٹرینتس کی بات کریں اسٹرینتس آر آلویز کمپیر کمپیرٹیو کمپیریٹو so, اسٹرینتھ ایک نیولی پرائیویٹائز بینک کی یا نیو اینٹرینڈس کی یہی ہے کہ دے کین ہیو ایو کلچر فریش کلچر جس کے اندر وہ شروع سے ہی انویشن بلٹ ان کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کی جو بینکوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ نئے بینکوں کے آنے کی وجہ سے جو بگ پلیئرس تھے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا اور لیول آف کمپٹیشن بڑھنا شروع ہوا اور لیول آف کمپٹیشن میں تیزی آئی اور ان کی سروسز بھی کسٹمر سروسز بھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی کافی امپروو ہوئی ہے جو کہ ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد جو آخری آئٹمز ہیں وہ یہ ہے اگین اس کو اگر آپ مینشن نہ کریں تو یہ آپ کہہ لیں کہ ساری ڈسکشن جو ہے انکمپلیٹ ہوگی وہ ہے ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے یو ہیو ٹو ڈیویلپ دا ٹیلنٹ یو ہیو ٹو نرچر دا ٹیلنٹ یو ہیو ٹو ریوارڈ دا اکارڈنگلی بار بار اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ پیپل آر دا کی اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو آئی ٹی کا اپنی جگہ امپورٹنس ہے لیکن سٹل بینکنگ سروسز فائنینشیل سروسز میں جو ہیومن فیکٹر ہے دس ول آلویز ریمین اے کی اس لیے دیکھا گیا ہے کہ ایون ان دوز ایریاز ایون ان دوز کنٹریز جہاں آئی ٹی بہت ایڈوانس لیول پہ ہے وہاں پر بھی اگر جب سرویز ہوئے ہیں یا پولز ہوئے ہیں انہوں نے اس چیز کو امفسائز کیا ہے کہ جو ہیومن فیکٹر ہے ہیومن ٹچ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ٹیلنٹ آپ کو اس کو اکارڈنگلی گروم کرنا ہے نرچر کرنا ہے اور آپ کو ریوارڈ کرنا ہے پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اور اچھا ٹرینڈ ہے اس کے جو ٹاپ کے گریجویٹس ہیں ان کراچی اسلام اور لاہور وہاں سے ڈائریکٹ بینکس جو ہیں ریکروٹمنٹ کرتے ہیں دے اسپاٹ دا ٹیلنٹ جیسے کہ یہ روجان ہے رواج ہے دوسری دنیا میں اور وہ آن کیمپسز آ کے انٹروڈیوس کر کے یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے ایکسپینڈ کریں آپ نہ صرف صرف ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز میں جائیں بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کے بعد کی جو ٹیئرس کی یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں وہاں پر بھی وزٹ کریں آپ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں جو بزنس سروسز جو ایجوکیشنل پرووائڈ کر رہے ہیں اور دوسرے سبجیکٹ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی بینکوں کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک کولوبریشن اسٹیبلش کریں اور اگر پاکستان کے کیس میں مثالیں بہت کم ہیں کہ بینکوں کے علاوہ کچھ اچھی بڑی کمپنی ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ان رائٹ آپ ان کو ملٹا نیشنلس کا بھی درجہ دے سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کی میجر کارپوریٹ اینٹی ہیں انہوں نے بہت ایکٹیولی یہ رول پلے کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسکالرشپس ڈیولپ کی ہیں اور جو میجر آپ کے کراچی لاہور اور اسلام آباد میں جو نون بزنس سکولز ہیں وہاں پر ان کی طرف سے بہت جنرس لیول کی اسکالرشپس آفر ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس جو ریل ڈیزرونگ ہوتے ہیں جو کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے ان ایجوکیشنس کو ایکوائر نہیں لے سکتے ان کو اپارچونیٹی ملتی ہے ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ کمٹمنٹ اور ان کے اندر وہ لرننگ کا اسپارک ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی وچ کین میک دیم ڈیفینیٹلی بیٹر پروفیشنل اینڈ اے ویری پروڈکٹیو پارٹ آف دا سوسائٹی تو یہ ایک ضرورت ہے بینکوں کو بھی چاہیے کہ اس میں اور زیادہ ایکٹیو پارٹ پلے کریں پرو ایکٹیولی اس چیز کے اندر آئیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ پائپ لائن کی یہاں کانسیپٹ ہے کہ جو پائپ لائن میں جو ٹیلنٹ ہے آپ اس کس اس کو کس طرح آپٹمائز کر سکتے ہیں بجائے یہ کہ آپ ویٹ کریں کہ اچھا جب لوگ گریجویٹ ہو کے پاس آؤٹ ہو کے مارکیٹ میں آئیں گے پھر وہ آپ کو اپروچ کریں گے یا آپ ایڈورٹائز کریں گے وائی ناٹ بی پرو ان دس ایریا اینڈ لیٹ دوز who are really in a way have the potential to become گڈ uh, tomorrow's business لیڈر آپ ان کو پہلے سے اسپاٹ کریں پہلے سے آئیڈینٹیفائی کریں تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ایک اگین اٹس اے ہول پروسیس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے جو آپ کے موجودہ اسٹاف ہے جو موجودہ ٹیلنٹ ہے آپ نے اسی میں انویسٹ کرنا ہے بلکہ آپ نے فیوچر آپ نے اس کے لیے بھی تیار کرنا ہے اس میں آپ نے اپنی ایچ آر کو بھی لائن کرنا ہے ایچر پالیسیز شوڈ بی رن آن دوز لائنس کہ وہ ان چیزوں کو کیٹر کریں اور جو سب سے اہم چیز ہے اور جو یہاں پر پریکٹیکلی اس چیز کی کمی دیکھی گئی ہے کہ ایچ آر فنکشنس کو اور بزنس فنکشنس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایچ آر شڈ بی آلسو کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دا اوور بزنس اسٹریٹجی جو بزنس اسٹریٹجی ہے ایچ کی جو اوور کی ہے اس کو ایچ آر کے ساتھ الائن ہونا چاہیے اس کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے اب کچھ بینکس جو ہیں جو کہ ایکٹو ہیں اس چیز میں وہ اس چیز کو جب ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ان کے جو آپ کہلیں کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں یا اسٹریٹجک کمیٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر فائنانس اوبیسلی جس کے اندر مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر آپریشن کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر اب ایچ آر کے ریپرزینٹیو uh, کا بھی ایک طرح سے ہونا ضروری ہو گیا ہے تو یہ جو چیز ٹیلنٹ uh, کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اندر مقصد یہی یہ ہے کہ بینکوں کو چاہیے کہ جو ایک گلوبل ٹرینڈ ہے اور جس نے الٹیمیٹلی اس وقت یہ پروو کیا ہے کہ وہ بینک جن کے پاس ٹیلنٹ مینجمنٹ کا جب ہم نے بات کی تھی کمپنسیشن مینجمنٹ تو ایک اس کا ایک بہت اسمال پارٹ ہے اس میں اس کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے وہ بینکس کرائسس کے دوران جنہوں نے ریزیلینس شو کی وہ بینکس تھے جن کے اندر ان کے لوگوں کو ٹیلنٹ کو مینیج کرنا ٹیلنٹ کو ریوارڈ کرنا اور ٹیلنٹ کو یہ کرنا کہ وہ آگے کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو گروم کرنا یہ بہت واضح ہو کے سامنے آیا تو پاکستانی بینکوں کو بھی اس چیز سے کلو لینا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو مدنظر رکھیں اب ہم جب یہ چھ پیرامیٹرز کی بات کرتے ہیں تو جو چیزیں سامنے آتی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کامن ہے بفور وی موو فارورڈ لیٹ می شیئر ود یو دس سارٹ آف ایک جو اسی سروے کی فائنڈنگس تھیں جو سلائڈ پہ آپ کے سامنے ہیں اس رسپانڈنٹس نے جو چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا اس میں سارے ریجنس سے جو رسپانس آئیں ان کو انہوں نے ایک طرح سے سیگریگریٹ کیا امریکہ کے رسپانس ایشیا کے رسپانس اور دوسرے یورپ کے رسپانس اور پھر گلوبل آپ ہمارے نزدیک جو اس میں ظاہر ہے جس چیز کی ریلیونس ہے وہ ایشین سٹیٹس ہیں جو سٹیٹس جو ہیں جو ایشیا کے نمبرز ہیں آپ دیکھیں سکرین پہ آپ کے سامنے ہیں وہ اہم ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو جو آپ کے سامنے آتا ہے کہ لیول آف کمپٹیشن از آن دا ٹاپ 73% تھری نے کہا کہ جی یہ ایک وہ چیلنجز ہیں جس میں وہ ہے دوسرا ہے میکرو اکنامک کنڈیشنز اگین These are امپورٹنٹس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے اور دوسرے پولیٹیکل فیکٹر ہیں فیکٹرز ہیں اس کو میکرو اکنامک کنڈیشنس کو امپیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں اس کے بعد تیسرا جو ہے اگین ٹائم اینڈ اگین مینشن کیا گیا کہ کمپلائنس اینڈ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ود دی پیسج آف ٹائم اور ہمارے ریگولیٹرس بھی اور ہماری وہ جو اتارٹیز بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو اسٹیٹ بینک نے کیا تھا جب ہم نے رسک مینجمنٹ کی بات کی تھی ایک طرح سے کنسٹرین نہیں کرنا چاہتے کہ رسک مینجمنٹ میں اگر جو فریم کو جب وہ امپلیمنٹ کریں انسٹال کریں تو ان کی پالیسیز اسٹیفل نہ ہو جائیں ان کی پالیسی کے اندر کنسٹرینس نہ آ جائیں تو اسٹیٹ بینک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ایس ای سی بھی اس چیز کو بہت زیادہ امفسائز کرتا ہے کہ جو اوپن مارکیٹ کا جو ہے فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی اسپرٹ کو لوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بینیفٹس ہیں اوور آل کی گروتھ کے لیے اوور آل ویل بینگ آف دا پاپولیشن کے لیے تو جب ہم اس چیزوں کو اس فگر کو سامنے دیکھتے ہیں اس میں میچیورٹی آف دا مارکیٹ کا بھی ایک فیکٹر ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو پاکستانی مارکیٹ ہے اٹ از ناٹ کنسڈرڈ ایز اے میچیور مارکیٹ تو ظاہر ہے اس کا کنسرن نہیں ہے 32% ٹو ہے صرف لیکن ہم اس فگر کو اگر رکھیں تو یہ فگر اگین اسٹیٹک نہیں ہے اٹس وقت کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے میچیورٹی لیول بڑھے گا مارکیٹ کا سوفسٹیکیشن آئے گی جیسے ہم نے بات کی جب کنزیومرز کا اویئرنیس لیول بڑھے گا تو وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس کی اس کے اندر تو اس میچیورٹی کے آسپیکٹ کو بھی اگر آپ ہم دیکھیں تو یہ ابھی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ بڑھ جائے گا پولیٹیکل رسک اگین 45% اپنی کنٹری کی بات کریں دس از اے ویری امپارٹنٹ فیکٹر اور بینکس جو چیلنجز فیس کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بینک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ دی پرویو آف دا بینک ہے لیکن اس کی کنسیڈریشن بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہم پالیسیز ایز اے بینک بناتے ہیں تو اس کو بھی کس حد تک ہم فیکٹر کرتے ہیں اور کس طرح لاتے ہیں یہ اہم ہو جاتا ہے اب انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک جو ہوگا اس کو ہم تھوڑا کنٹینیو کرتے ہوئے وہ گروتھ اپورچونٹی ان کنزیومر بینکنگ سیکٹر اینڈ ود دیٹ اسپیسیفک ریفرنس ٹو دا Indian banking landscape of the consumer jo ke ahem hai aur hamara khayal hai ki yahan humne kuch isse inferences kuch lessons derive karne hain aur ho sakta hai hamara jo ye cheeze hum aapke sath share this will add to a certain extent to our overall understanding of the concept of consumer banking till such time allah af